إنك حميد مجيد اللهم بارك حمید محمد وعلى آل محمد کما بارکراہیم انمیدان قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه وهفزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بعد صومه بحق الله جميعا ولا تفرقوا نور ارباد بن ساريہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذا يوم خطبه ضربت منها العيون وبجلت لاهل القلوب فقال قائل كانها موعظه مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووصيكم بالتقوى الله بالسمع بالطاعة ولو أمر عليكم عبد الحبش وإنه من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعذوا عليها بالنماجد وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند ثابت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدد أمت آج كموضوع ہمارے لیے طے ہوا ہے اور وقت اس قدر پیچیدہ ہو چکا ہے کہ بہت سے دقیق مباحث نہ تو میں کر سکوں گا کما حقوق کیونکہ میں بھی گرنے والا ہوں اور نہ آپ سمجھ سکیں گے کما حقوق اگر وحدت کا معاملہ پیش نظر رہے تو اس گاؤں میں جو ہمارے ساتھی ہیں اے ردی ساتھی وہی اپنے اندر وحدت کو پیدا کر لیں اتفاق و اتحاد کو اپنا لیں صحیح معنی میں جماعت واحدہ بن جائیں تو اتنا بھی غنیمت ہے دیکھیں نبیر اسلام کے ایک عزیز سی بخاری میں ہے اول العظم راہ دن تالج الجن میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائب ہے بہت بڑی عظمت کا ذکر ہونے والا ہے کوشش کریں کہ ہم اس پہلے گروہ میں شامل کر لیے جائیں بہت بڑی فضیلت ہے میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کل قاماری لئی لطل ان کی اس دن ایک پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے چودہویں کے چاند کی مانند ہوں گی چودہ کے چاند کی طرح روشن ہوگا اور آگے جو جملہ ہے وہ قابل غور قلوبهم اللہ قلب رجل واحد ان کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے وہ لوگ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ان کی پہچان کہ ان سب کے دلوں کو اگر ٹٹولا جائے گا تو ایسا لگے گا کہ سارے دل جو ہیں وہ شخص واحد کے دل کے مانے آگے اس کی تفسیر ہے کہ کیوں فرمایا کہ لخت دلافہ بہنا ان کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہو تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جن کے اندر وحدت اتفاق و اتحاد کا ایک فہم موجود تو اسی پیغام کو کافی سمجھا جائے کہ اس گاؤں میں رہنے والے اس گوٹھ میں رہنے والے ایک بڑی تعداد ہے بڑا گاؤں ہے یہ اگر آپ اس کی رنجشیں ہیں کسی قسم کی عداوتیں ہیں حسد کا کوئی مادہ ہے تو وہ سب ختم کر کے اس حدیث کا مسداز بن جائے تو پھر قیامت کا دن ہوگا چہرے چودھویں کے چاند کی واند ہوں گے اور دل شخص واحد کے دل کی طرح کوئی اختلاف نہیں کوئی رقابت نہیں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی بغض نہیں اور کوئی مخالفت نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری تربیت ہمارے شیخ ہمارے مربی شیخ العرب الجم نے رحمہ اللہ کتاب و سنت کے منج کی اور فکری اعتبار سے ایک ہیں کوئی اختلاف نہیں الحمد للہ یہ جو اختلاف ہے نا بعض مسائل میں یہ اختلاف نہیں ہوتا کوئی ہاتھ باندھے رکو کے بعد کوئی نہیں باندھتا یہ اختلاف نہیں ہے جو اختلاف ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ اور جو نہیں باندھتا وہ بھی دلیل کے ساتھ نہیں باندھتا ہوگا تو ذہن تو ایک ہی ہو نا اتباع دلیل یہ اختلاف شمار نہیں ہوتا یہ وقت تھی دلیل کے پیر میں اختلاف وہاں ہوگا جہاں ایک طرف اتباعی دلیل ہو اور دوسری طرف تقلید ہو کہ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں یا باندھتا ہوں کیونکہ فلاں شخصیت چھوڑتی یا باندھتی تھی یہ اختلاف ہے اور اگر چھوڑنا یا باندھنا کسی دلیل کی بنا پر ہے تو وہ اختلاف نہیں مسل میں اگر باندھتا ہوں تو مجھے یقین کامل جیسے مجھے یقین ہے کہ اس وقت رات ہے اس طرح یقین ہے کہ ہاتھ باندھنا حق ہے جو نہیں باندھتے ممکن ہے ان کے پاس دلیل ہو نہ باندھنے کی تو پھر یہ اختلاف نہیں ہے اتباع دلیل ہے اللہ حاضر الس دیگر مسائل بھی تو یہ جو مسائل کا تنوع ہے اگر دلیل کی اساس پر ہے تو یہ وحدت تھی میں عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ابھی ہم موضوع کو پھیلائیں کسی اور پھیلا لیں گے جب آنکھیں کھلی ہوں گی انشاءاللہ تو ہم آپس میں جو ایک گاؤں کے رہنے والے ایک علاقے کے رہنے والے ہر قسم کے اختلاف کا خاتمہ کر اختلاف کی بنیادیں کیا ہیں ایک تو ہے دینی مسائل کا اختلاف یہ تو ہے ہی نہیں بحمد اللہ ہمیں اتباع دلیل اتباع کتاب و سنت ہمارے شیخ محترم نے گھول گھول کر پلا دی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ٹل جائے لیکن دلیل کی اتباع ہم سے نہیں چھین سکتے اس لحاظ سے بالکل اطمینان دوسرا اختلاف ہوتا ہے کسی قومیت کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر یا برادری کی بنیاد پر میری برادری اونچی ہے فلاں کی برادری نیچی ہے یاد رکھو ان میں سے کوئی معاملہ دین کا نہیں اگر ہم قومیت اور برادری میں کسی تقسیم کی بنا پر اختلاف کا شکار ہیں تو اس کو شریعت میں دعوے جاہلیت کہا ہے اور جاہلیت کفر ہے اگر کسی مسئلے کو جاہلیت کی طرف منسوخ کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ اللہ کے پیار بغمبر کی بحث سے قبل کفار کے در موجود تھا جاہلیت کفر شریعت نے اس پر ہمیں ہدایت دی لا فضل یہ علی عجمی ولا اعجمی ملال اعظمی نلا عربی ملال ابیت اعلی اسود ملال اسود اعلی ابیت اللہ ب کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیت نہیں ہے فقیت کا اگر معیار ہے تو وہ تخوا ہے تو اگر ہم کتاب و سنت کے آگے گردن چھکانے کے دعوے دار ہیں تو یہ مسئلہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بھی گرد نے جھکا دی اگر ہم میں کوئی تفرخ ہے کوئی برد ہے اس قوم برادری کی بنا پہ ہم اختلاف یا شقاق کا شکار ہیں تو یہ دعوی جاہلیت ہے ان کا گلا گھونٹنا ضروری یہاں بھی اتباع چاہیے پیروی چاہیے ان اکرم کو مند اللہ اطخاک ہوں شریعت میں یہ معیار ہے ہی نہیں کہ شکل و صورت کیسی فلانگی کیسی اور فلانگی کیسی ایمان ترحمہ اللہ اپنی شمائل میں ایک واقعہ لائی ایک شخص تھا ظاہر نامی یہ ظاہر سے نہیں بلکہ زیر سے ظاہر نامی ایک شخص تھا یہ ہے لاہوری اور وہ سیاہ رنگ کا تھا موٹے موٹے ہونٹ اس کے اور بڑا ایک حمت ناک اس کا چہرہ تھا امام المبیا اس سے کبھی کبھی ملنے جاتے تھے وہ اوالی مدینہ میں کوئی دو تین میل کے فاصلے پر رہتا تھا کبھی کبھی اسے ملنے جاتے تھے دیکھیں نا کس طرح یہ بتوں کو توڑا جاتا ہے اگر رنگت کی بنا پر کو خلیج کہ میں شہری اور وہ دیہاتی میں گورا اور وہ کالا اس بت کو آپ توڑ توڑتے اس سے ملنے جاتے ہیں بلکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ, اِنَّ کہ یہ ظاہر جو غلام ہے شہرن کا یہ ہمارے لیے دیہاتی ہے ہم اس کے لیے شہری اس کا معنی یہ کہ کبھی کبھی ظاہر دیہات کی سواتیں نبیر اسلام کو بھیج داتا اور کبھی کوئی شخص مدینے سے اس کے پاس جاتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر شہر کی سو اسے بھیجا کرتے دیتے ایک دن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے گئے اور وہ کوئی سودا کر رہا تھا آپ نے پیچھے سے اسے جفا ڈال دی اپنے اثار میں لے دی اسے معلوم نہیں کہوں نہیں اس نے ناگواری کا اظہار کیا کہ کون ہے میں مصروف ہوں اور تم مجھے پکڑ رہے ہو میں سودا کر رہا ہوں لین دین ہو ہوں اور تم رکاوٹ بن رہے ہو نبی رشلان آواز من يشتری منی العبد. کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خرید لے اللہ کے نبی کی آواز کو سنا ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیا بڑا پیشما ہوں اب تو اس کا دل یہ چاہا ہوگا کہ کاش وقت کی رفتار یہیں تھم جائے زمانہ رک جائے اور یہ حصار قائم رہے کہ اللہ کے پیارے بحمبر کے جسم اطہر سے میں پوری طرح چپکا ہوا اور آپ کے سینے سے جڑا ہوا ہوں اور آپ کے باہوں کے حصار میں ہوں یقیناً اس کی یہ خواہش ہوگی کہ وقت یہیں تھم جائے اور یہ حصار قائم رہے اللہ کے پیارے بہ ہمارے منش ترین ہاتھ رابطہ مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا تو ظاہر نے کہا سے رسول اللہ یار اللہ، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری آپ کو کیا قیمت ملے گی یہ کالے ہرشی موٹے موٹے ہونٹوں والے غلام کو کون خریدے گا اور اگر خریدے گا بھی تو کیا پیسے دے گا یار اللہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے میں بڑا کم قیمت ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لفت عید اللہ تو اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ بلا عند نہ کر اللہ سمیل اللہ کے نزدیک تمہاری بہت قیمت ہے تم بڑے قیمتی ہو کیوں لوگوں کا جو پکنے کا معیار دیکھنے کا معیار وہ چہرہ دیکھتے ہیں چہرے کی رنگت اور خان کے کائنات کا میں یار انسانوں کے دل کو ہونا یہ دل جو تقوا کا محل ہے اور تقوا کا مرکز ہے اللہ اس دل کو دیکھتا ان اللہ صور ومبال یمر و الا قلوب اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا اس دولت کے خزانوں کو نہیں دیکھتا نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. ان بنیادوں پر پرکھنا اللہ کا معیار نہیں کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے کوئی سرخ چہرے والا کوئی سفید چہرے والا کوئی سیاہ چہرے والا اللہ ہی نہیں دیکھتا مال کسی کے پاس مال جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے ہیں اور کسی کے پاس جو ہیں وہ چند کوڑیاں اور کوئی بالکل محروم اللہ اس تفاوت کو بھی نہیں دیکھتا اور کسی کی برادری کچھ ہے کسی کی قومیت کچھ ہے کسی کی ذات کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی برتری کا معیار قرار نہیں دیتا یہ بھی نہیں دیکھتا ہاں کیا دیکھتا ہے بلاکرو یہ اللہ خلو اللہ رب عزت تمہارے دلوں کو دیکھتا دلوں میں کیا دیکھتا ہے یہ دل تقوی سے بھرا ہوا ہے یا تقوی سے خالی اگر تقوی سے خالی ہے ایمان سے خالی ہے تو سفید چہرے والا بلکہ سرخ و سفید رنگت والا قریشی اللہ کے پیغمبر کا چچا آسمان سے آواز آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب اللہ تب ابولاب تھا وہ اس کی کنیا تھا اللہ بولتے ہیں آگ کے انگارے کو اللہ کنت اس لیے دی گئی کہ اس کا چہرہ انگارے کی طرف سورکھتا اس رنگت کی کوئی برباد نہیں نہ یہ میں ایمان نہیں ہے تخوا نہیں ہے اب اللہ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہے اس کے لیے جہنم کا دائ نہیں حالانکہ قریشی ہاشمی بلکہ مطلبی اللہ کے پیغمبر کا سچا چچا سگا چچا اور برادری ذات اعلی سے اعلی رنگت بہترین لیکن تب پت یاد اللہ کا ایک طرف حفشا کا غلام بلال اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے بیما سبقتا نہیں رہے جنت بلال تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے اخبار بھی ارجا آمدنا ملتا ہو پی سمجھ تو خشمت نالے کا تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی رنگ سیاہ موٹے موٹے ہوٹ چہرے کی بناوٹ کو پسندیدہ نہیں تھی جو ایک ظاہری میں یار ہوتا ہے لیکن خانے کائنات کا معیار کچھ اور ہے وہ دلوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے تو بھائیو اگر ہمارے اندر کوئی منافرت ہے ان بنیادوں پر کوئی رنگت کی بنیاد ہے یا ذات کی بنیاد ہے یا قومیت اور لسانیت کی بنیاد ہے تو ان میں سے کوئی چیز برتنے کا معیار نہیں ہے تو وہ جو ایک موضوع اس کی ایک عام شکل الگ ہے اس کے بڑے راستے ہیں بڑے طرق ہیں لیکن میں اس وقت اس, اس, اس, اس گھڑی میں اگر اسی پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس حدیث کا مصداق بن جاؤ اول زمر الدین طالد الجنت جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودوی کے چاند کی مانند ہوں گے اور ان کے دل جو ہیں اگر چٹولت ہیں تو ایک شخص کے دل کی مانے تو وہ کروڑوں لوگ ان کے دل ایک ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حق ہے عقیدہ منحج یہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے عرب میں ہو یا عجب میں سعودی عرب ہو پاکستان ہو اس لیے آپ صرف عاد حدیث کو دیکھیں عاد حدیث سعودی عرب کا ہو عادل حدیث کویت کا ہو یورپ کا ہو پاکستان کا ہو ہندوستان کا ہو ان کا عقیدہ منہج طریقہ نماز عمل ایک ہو قلوبهم على قلب رجل واحد اہل تخلیق ان میں تو سو سو اختلافات ہزاروں اختلافات ہزاروں اختلافات صاحب تک نے اپنے شیخ امام حنیفا رحمۃ اللہ کی دو تہائی مسائل میں مخالفت کی ان کا موقف کچھ ہے شاگردوں کا موقف کچھ اور تو لختلاف ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس حدیث کا مزداد عبد الحدیث ہے ہمارا عقیدہ ایک ہے عمل ایک ہے طریقہ نماز ایک ہے مسائل کی بنیاد ایک ہے جہاں دلیل کی اتفاق حقیقی منحج ہو وہاں کیا اختلاف ہوگا اور اگر ایک سوری اور ظاہری اختلاف ہوگا بھی تو وہ شمار نہیں ہوگا کیوں کیونکہ دونوں جگہ دلیل ہے دلیل کی اتفاق یہ اختلاف نہیں تو آئیے ہم اپنی ذاتی رنجشوں کو ذاتی اختلافات کو اسی بنیاد پر ختم کر دیں کم از کم ایک گاؤں گوٹھ میں تو ایک مثال قائم ہو جائے اور پھر یہ پیغام آگے بھی پہنچے گا انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر جائیں اس پیغام کو عام کریں یادین عالن یا ایمان والن اتخ اللہ حق کا دخات ہے اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے تم نہ اللہ ون تم مسلمون اور یہ بات نوٹ کر لو کہ تم پر موت آئے اسلام کی حالت دو بڑی کڑی ذمہ داری اس آئے کریمن نے ہم پر آئے کر پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ تمہاری پوری زندگی تخوا پر قائم ہے دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ موت اسلام کی حالت میں مرنا سمجھ موت اسلام کی حالت میں سب نے مرنا دو ہی چیزیں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی ہے اور پھر موت ہے اور دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو سنوار لو ات اللہ حق کا دکھاتے اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی کما حقو کو قائم کر لو اور دوسری کڑی ذمہ داری بلا تھا مول سن مسلم کہ مسلم پر موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت یہ دو چیزیں میں اپنانا چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ آگے آ رہا ہے وحتا سے منحب اللہ جمی بلا تفرہ دو چیز ایک تو مل کر اللہ کی رسی کو تھام دو اللہ کی رسی کو تھام دو اور دوسرا بلا تفرہ کو اختلاف نہ کرو تفرق نہ کرو اگر ایک وحدت کی فضا قائم ہوگی محبت کی پیار کی فضا قائم ہوگی اور پھر سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامیں گے تب تھامنے کا مزہ بھی آئے گا سارے مل کر تھامیں کسی معاشرے میں ایک شخص اللہ کی رسی کو تھام لے باقی کوئی نہیں تھام رہا تو اس کو کیا فائدہ گزارے گا اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ گوٹ میں ایک شخص بس موبائل ہے موبائل فون قیمتی جو قیمتی سیٹ ہے اب اس کے سو دوست احباب والدین ہیں بھائی ہیں ان میں سے کسی کے پاس نہیں تو اس کے موبائل کا کوئی فائدہ ہے کس سے رابطہ کرے گا تمہارے پاس ہے باقی کسی کے پاس نہیں تمہارے کس کام کر یہ جو دعوت ہے مل کر اللہ کے رسی کو تھا اس میں فائدت بھی ہے اور اس کی حقیقی افادیت کی تو اشارہ بھی جب ایک معاشرے میں سب مل کر اللہ کے رسی کو تھامیں گے تفرق سے بچیں گے اختلاف سے بچیں گے جو بھی شقاق ہے بغض ہے اس کا کلا کما کر دیں گے یہ دو چیزیں ہیں پچھلی دو چیزوں کی تکمیل کے لیے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اختلاف نہ کرو ایسا اگر کر کرو گے تو زندگی کما حق ہو تخوا کے منہج پر قائم ہو جائے گی اور جب موت کا وقت آئے گا تو وہ بھی اسلام اور توحید کی حالت میں اللہ رب عزت نے ہمیں ایک عمل دیا اور عمل کے اسباب بھی وعدے کر دیے اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا اور یہ بات معلوم ہے کہ یہ اختلاف اور تفرق جہاں بھی آئے گا برکتیں ختم ہو جائیں گی جہاں بھی آئے گا فشل ناکامی اور کمزوری قائم ہو جائے ہماری ناکامی اور کمزوری اور فشل کا ایک ہی سبب ہے اور وہ تفر ہے بلا تنا دوںف لوں رکوں اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ ہماری کمزوری کا سبب ہے ہم کمزور ہو گے دشمن طاقتور ہو جائے گا اور ہم پر غالب آ جائے گا اور اگر متفق ہوں یکباں ہوں ایک عقیدہ محبت الفت تو پھر یہ ہماری طاقت اور ہماری طاقت دشمن کی کمزوری کچھ حدیثیں اور سن لیجئے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جنرات کو اور پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا فرما کے حادان یومان یورفا فیم اللہ ان دو دنوں میں بندوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ تک پیش کی جاتی میری یہ چاہت ہے کہ جب میری نیکیاں پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہوں. جب نیکیاں اوپر کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس جس کی نیکیاں آ ہاری سب قبول کر لو اور سب کو بخش دو سب کو معاف کر دو سوائے دو انسانوں اللہ کے مشرقی بلدی بجے تو بہنا سے ایک تو مشرق کو معاف نہیں کرنا دوسرا اس شخص کو جس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کوئی کینا کوئی ناراضگی کوئی رنجش یہ کسی قسم کا بہت ہے اس کو بھی معاف نہیں کرنا اندھیرماستل ہا ان کو محلت دو محلت دو اگر وہ صلاح کر لیتے ہیں اپنا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو ان کے اعمال قبول کر لو اور گناہوں کو بھی معاف کر دو اور اگر وہ ناراضگی پر قائم ہے رنجش پر قائم ہے تو ان کی نیکی قبول نہیں کری روزہ قبول نہیں کرنی. یہ تو شب و روز کا معاملہ ہوا پھر ان نیکیوں کی قبولیت کی اساس جو ہے وہ واضح ہو گئے دوسری حدیث نبی اسلام کی ایک مجلس قائم تھی آپ نے ایک ساتھ سوا کہ سوفا علیکم رجل من خلو نا ان قریب ایک شخص آئے گا وہ جنتی تھی ان قریب ایک شب آئے کا تمہارے پاس وہ جنتی تھی اب صحابہ سراپا اشتیاق کون آتا ایک شب آیا آ کر بیٹھ گیا ایک صحابی خان عبد اللہ عامر بھی رہا اس میں اس کو اپنی نگاہ میں رکھا مجلس سے ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا حتیٰ اس کے گھر پہنچ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا عمل ہے کیا کردار ہے کہ اس کو غائبانہ جنت کی مشہورت دے دی کہ کہ میرے بھائی میں دو تین دن اپنے گھر میں ہی جا سکتا کیا تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت ہے اس نے کہا سو بسم اللہ اب وہ تین دن ساتھ رہا جاگتا رہا اس کے آواز دیکھتا رہا رات کو کیا کرتا ہے دن کو کیا کرتا ہے سائے کی طرح ساتھ رہا تین دن بعد اپنے گھر کو لوٹنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا تھا آپ تین دن ساتھ رہے اور اب جا رہے ہیں کوئی, کوئی مقصد تھا یا کوئی وجہ ہے اس کی اس نے کہا وجہ ہاں ہے فلاں مجلس میں اللہ کے بیارے میں عمر نے تمہاری آمد سے خبر یہ بتایا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے اور تم داخل ہوئے تھے میں چاہتا تھا تمہارا عمل دیکھوں آخر کس عمل کی بنا پر تمہیں اس بشارت کا مستحق قرار دیا گیا اس نے پوچھا پھر تم نے کیا دیکھا کیا عمل دیکھا جواب ملا کہ کوئی فرق نہیں دیکھا تم نے وہ وہ کام کیے جو ہم بھی کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں دیکھی کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا بالکل جو کام ہم کرتے ہیں وہی وہ تم کر رہے ہو لیکن تمہیں اس بشارت کے لیے کیوں چنا گیا اس شخص نے کہا کہ تم نے میرا ظاہری عمل دیکھا نمازیں دیکھی تہجت دیکھا روزے دیکھے سیدھا رحمی دیکھی یہ ظاہری عمل جو تمہیں نظر آ گئے لیکن تم نے میرے دل کو نہیں دیکھا اچھا دل میں کیا بات ہے کہا کہ میرے دل میں معاملہ یہ ہے کہ اس دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ کوئی رنجش اور کوئی بغض نہیں ایک حدیث میں ہے کہ جنت کا اقرب راستہ جو شارٹ کٹ وہ یہی ہے یہ قوارب نجات میں سے ہے صبح کو اٹھو اور دل کو ٹھو اگر اس دل میں کسی کے خلاف کوئی رنجش ہو کسی قسم کی جو فراڈ کی نیت ہو نقصان پہنچانے کی سوچ ہو کسی قسم کا کینہ ہو تو سمجھو ابھی اسلحہ کی اور تربیت کی ضرورت ہے تکیا تذکیہ کی ضرورت ہے اور اگر یہ دل ان بیماریوں سے صاف ہے شفاف ہے آئینے کی طرح بالکل خالی ہے تو یہ کمارے بے نجات میں سے ہے جنت کا شارٹ کٹ ہے تو ہم نے اپنے مضمون کو پھیلانے کی بجائے ایک خاص رخ ایک خاص جہت اس مضمون کو دی ہے کہ آئیے نفاذت امت کے سبق کا آغاز اپنے آپ سے کریں اپنے علاقے سے کریں اپنے محلے سے کریں اور اگر کوئی رنجشیں ہیں تو ان کو ختم کر دیں لاتا دوں بلا تو نہ تو میں حسد کرو نہ بھول رکھو مسلمان آپس میں کیا ہے کل بنیاد واید ہو پائے ایک عمارت کی مان عمارت کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ایک اینٹ اگر الگ ہو دوسری الگ ہو تیسری الگ ہو وہ عمارت قائم رہ نہیں سکتی اور ایک عدیض میں کہا جسد انتقال بس برحم مسلمانوں کی جو معاشرتی مثال ہے اجتماعی مثال ہے ایک جسم کی مانتی جسم کے ایک ازم کو اگر درد ہو پورا جسم تڑپتا ہے آخ میں درد ہو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے کان میں تکلیف ہو پورا جسم رات بھر جاگتا رہتا ہے اور بخار محسوس کرتا ہے بخار زیادہ رہتا ہے آج آپ نے سنی جس ساتھی سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے عبداللہ بن عبد بن سلام جو نشانیاں ساری پرت چک ہے یہ نبی میرا حق ہے لیکن قوم کا پرگونڈا یہ ساحر ہیں کذاب ہیں جادوگر ہیں خود دیکھنے پہنچے جب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھی اور ان کو فاص کر رہے تھے کیا تھا؟ سلام ولیم الکلام و و سلام. سلام کو عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گفتگو نرم کرو رات کو دنیا سو رہی ہو تم قیام النحر کا اہتمام کرو کہ چار کام کرو گے تو بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو <تصفح> وحدت کا عمومی پیغام یہ ہے کہ جو توحید امت یہ ضروری ہے یہ ہماری طاقت ہے ہماری قوت ہے مگر اس کی اساس جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ اس کے رسول کے فرامین ان سے ہٹ کر توحید امت کا ہر دعویٰ بیکار اور بات اگر وحدت قائم ہو سکتی ہے اسی اساس پر عقیدہ توحید کی اساس پر اگر کوئی شخص کہے چلو ٹھیک ہے تم واحد ہو میں قبروں کو پوچھتا ہوں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں وحدت قائم کر لو یہ وحدت قائم نہیں ہوگی یہ شیطانی وحدت جس وحدت کا اللہ نے ضرور دیا اس کی بنیاد عقیدت اس کی بنیاد اللہ اس کے رسول ہے اس لیے فرمایا واحد رسم و بحب پہلے اعتصام بے اللہ اللہ کی رسی کو تھام لو پھر برا تفرو اور تفرخ نہ کرو تفر نہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی رسی کو تھانے کتاب و سنت کو تھان لیں قرآن و حدیث کو تھانے تو یہ امور ہم عادل حدیث کا اس کو پوری دنیا میں پھیلائیے عقیدے کا اختراف ہو وہ حدت قائم نہیں ہو سکتی عقیدے کی احساس پر قائم کتاب و سنت سے ہٹ کر دوسرے مناحج کے پیروکار بن جاؤ وحدت قائم نہیں ہوگی اس کی اساس جو ہے اللہ رس کے رسول کی اطاعت ہے اور خالق کے کائنات کی توحید یہ ہماری طاقت ہے اسی لیے رسول اللہ آسن نے اور خود قرآن نے ان کئی مقام پر یہ بات مذکور ہے کہ اختلافات کو جو حل کرنے کا ایک اساسی نقطہ ہے وہ قاد اللہ اور قاد رسول وقت رفتھی تم میں جو ہی اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ سے کرو فلاح و رب کا لائیو کا فیما شاہجہ بین اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں اے محمد رسلم آپ کو حاکم نہیں مان لیتے مومن نہیں ہو سکتے یعنی خاتمہ اختلاف اس طرح ممکن نہیں ہے کہ تمہارا اپنا مذہب میرا اپنا مذہب اتحاد کر لو نہیں جب تک رجوع اور کتاب سننا نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ساتھ تمسک نہ ہو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا اور قرآن نے اس کو ایمان کا ہے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں اپنے تنازعات میں آپ کو حاکم نہیں مان نبی رسلام کے مشہور حدیث شروع میں آپ کے سامنے پڑی سارے اتنا بلی خطبہ کہ اس خطبے کو سن کر سارے صحابہ رو پڑے رونگ کے کھڑے ہو گئے ایک دہشتاری ہو گئی اتنی تاثیر کبھی دیکھی نہیں گئی تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ مع ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری خطبہ ہوگا شاید اس کے بعد آپ کو خطبہ افساد فرمانے کا موقع نہ ملے سما دوں نہیں اگر یہ تصور کر لے کہ آپ کا آخری وقت آ پہنچا تو ہمیں کیا نصیحت دے کیا وصیت ہے آپ کا آخری پیغام کیا ہے فرمایا کہ چار چیزیں اسی گم تخبہ ایک اللہ کا تخوہ پرہیزگاری اللہ کا خوف اپنا رکھو اور دوسرا بسم بتایا تھی بولو امر عالک عبد الحابشی تمہارا امیر ہمیشہ کا سیاح گلام پورا بولا ہو اس کی بات کو سننا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنا اختلاف نہیں کرنا بغاوت نہیں کرنی بغاوت یہ ایک ہی صورت ہے کہ اپنے امیر میں کفر بباہ دیکھو ایسا کفر ببا جو کلم کھلا کفر ہو اس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس طاویل نہیں بلکہ سری بران دلیل ہو. اچھا اگر دلیل ہو پھر بغاوت کر لیں نہیں پھر بھی دیکھو کہ طاقت کا توازن کیا ہے اگر وہ قوی ہے تمہارے مقابلے میں اس کے پاس فوج ہے سپاہ ہے وسائل ہیں اسلحہ ہیں اور تم نے نتے بالکل کسی طاقت کے مالک نے پھر بھی تم بغاوت نہیں کر سکتے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو وہ مالیے اعتبار سے اسلحے کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو اور تم طاقتور اب کر سکتے نہیں اب یہ دیکھو کہ بغاوت اختیار کرنے میں خون ریزی تو نہیں ہوگی فساد تو فوان نہیں ہوگا اگر خون ریزی کا امکان ہو فساد کا امکان ہو پھر بھی بغاوت نہیں کر سکتے اپنے ولیل امر کی سمواری تھا آج یہ منحد انتہائی خطرناک ہے کہ چوکوں اور چراہوں پر کھڑے ہو کر حکام کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں دھرنے دیے جاتے ہیں طرح طرح کے القاعد دیے جاتے ہیں ہم کسی سیاسی مہرے کی تائید نہیں کرتے مگر یہ راستہ عمران خان کا شریعت کے خلاف ہے شریعت سے بہاوت ہے اس کی جو قطع ان کاملوں کو ایک مردوں اور عورتوں کا اختلاط لوگوں کو ایک نئے جہنم کے گڑے میں دھکیلا جا رہا ہے ایک سو بیس عالم دن اور راتیں عورت بھی ستھرے بے مہار کی طرح وہاں موجود ہیں اور مرد بھی وہاں موجود ہیں دن کیسے گزرتے تھے راتیں کیسے گزرتی تھیں کیسی کیسی رپورٹیں ہیں اللہ عمان برحاف ایسا شخص ہم کو نہیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قسم کے لوگوں سے ہمیں بچا جن کا یہ ذہن ہو جن کا یہ مرج ہو آگے کیا بصیرت فرمائی فصل اختلاف ان کسی میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو اب کیا کریں ان کو حل کرو کتاب و سنت موجود ہو اور اختلاف بھی قائم ہو یہ ناقابل قبول یا تو ہو نا تمہارے پاس کچھ نہیں تم تہی دست ہو تو اختلاف قائم رہ سکتا ہے بجا لیکن کتاب و سنت موجود اللہ کے پیارے پیمبر کا فرمان بھی موجود ہے کہ درخت کو مدل بھائی ہوا سوا کہ تم ایک روشن اور چمکدار دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے اتنا واضح دین موجود ہے اختلاف نہیں قائم ہو یہ ایک نا قابل قبول بات اس کو حل کرو حل کیسے کرے فرمایا کہ فائدے کو ہر چیز کو چھوڑ دو ہمارے شیخ مربی فرمایا کرتے تھے اگر چھوڑو گے نہیں تو اختلاف دور نہیں ہو سکتا ہنفی ہنفی رہے مالکی مالکی رہے ہم رہے اور شافی شافی رہے اور کہے کہ اختلاف دور کر لیں نہیں ہو گئے ہمبلی ہمبلیت کو چھوڑے مالکی مالکیت کو چھوڑے شافعی شافیت کو چھوڑے حنفی حنفیت کو چھوڑے اور چھوڑ کر کیا کریں فائدہ کمبے میری سنت کو تھان لو اختلاف دور ہو جائے حنفیت کو چھوڑنا ممکن ہے آسان ہے اللہ کے پیارے پمبر کی سنت کو چھوڑنا آسان نہیں ہے شافت کو چھوڑنا حنفیت کو چھوڑنا ہمبلیت کو چھوڑنا ممکن ہے آسان ہے کوئی کسی میں جرت ہے تو کہے مجھ سے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں کہے تو یہ فاطرت ہے مت کی طاقت یہ ہمارے اسٹیج سے پیش ہو سکتی ہے کسی اور کے اسٹیج سے نہیں اور چوتھی سی وسیعت بھائی یا کومور پیدنا کُل معتزت البدع بکل البدع بنضل <تولادا> اللہ نئی نئی چیزیں نئی نئی باتیں نئے مسائل ان سے بچو ہر نئی چیز بدعت ہر بدعت گمراہی ہے اور ایک حدیث کے مطابق ہر گمراہی جہننم کی ہے۔ تم نے وحدت کو دو جہتوں میں تقسیم کر کے ایک خصوصی جہت قائم کی ہے ایک علاقے کے لوگ ہمارے اہل عزیز آپس کے تمام اختلافات کو دور کر کے یک جان ہو جائے تاکہ اس حدیث کا جائے کہ پہلا گروہ جنتی ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل ایک شخص کے دل کی مانے دوں اور عمومی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور پیارے بغمبر کی اطاعت پر اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے تیسری کوئی شکل نہیں ہے اللہ با تو